والجزیت على ضربین جزیت توضع بالترازی والصلح فتقدر بحسب ما یقعو عليه الاتفاق وجزیت يبتدئ الامام بوضعها اذا غلب الامام على الكفار وآقرهم على املاکهم اچھا بھائی جائی جو کفار دارالسلام میں رہتے ہیں ان سے سالانہ ٹیکس لیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں جزیہ کہتے ہیں جو جو علاق اسلامی مملکت کی تختائیں بھائی اور ان سے جزیہ لیا جاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی آپ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یہ جزیا دو قسم پر ہے بھائی ایک تو وہ جزیہ ہے مثلا آپ مسلمانوں کا لشکر گیا اور کسی علاقے پر لشکر کشی کرنے لگا حملہ کرنے لگا انہوں نے صلاح کر لی کہ بھائی ہمارے ساتھ سلح کر لو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ویسے ہی شکست تسلیم کر لیتے ہیں آپ کو جتنا مال چاہیے ہوگا ہم سال میں دے دیا کریں گے ایک تو یہ صورت ہے بغیر لڑائی کی وہ صلاح ہو گئی باہمی رضامندی ہو گئی تو اس صورت میں کتنا جزیہ ہوگا کہتے ہیں کوئی مقرر تعداد نہیں جتنے پہ صلاح ہو گئی ہو گئی جتنے پہ دونوں فریق آپس میں راضی ہو گئے آپ بھی راضی ہوئے اور دوسرے بھی راضی ہو گئے سال میں اتنا ٹیکس لیا جائے گا ایک تو یہ جزیہ ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں اور دوسرا جزیہ کہ امام جو ہے یعنی مسلمانوں پر لشکر جاتا ہے اور پھر کسی علاقے کو اور شہر کو فتح کر لیتا ہے شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ کافروں سے ان کی زمینیں چھینتے نہیں ہیں نہیں چھینتے نہیں ہیں بلکہ انہی کے پاس رہنے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان اوپر سالانہ ٹیکس نافذ کر دیتا ہے امیر اور وہ زمینیں اور جائیدادیں انہی کے پاس رہنے دیتا ہے اس کی مقدار متعین ہے یہ کتنی مقدار ہے بتلائیں گے آپ کو یہ تین قسم پر ہے ایک غریب لوگ ہیں مثلا اس میں جو فق, فقیر ہے کوئی مختار غریب لوگ ہیں کمانے والے مزدور وغیرہ ان سے سال میں بارہ درہم لیے جائیں گے کتنے لیے جائیں گے سال میں بارہ درہم لیے جائیں گے یعنی ہر مہینے میں ایک درہم ہم اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان پر اس سے دگنا ہوگا تو ان سے سال میں چوبیس درہم لیں گے جو متوسط درجے کے ہیں خوشحال لوگ ہیں ان سے کتنے لیں گے سال میں چوبیس ہر ایک فرد سے ہر بالغ مرد سے چوبیس درہم ہم لیے جائیں گے بھائی سال میں یعنی مہینے میں دو درہم اور جو مالدار ہیں خوب ان سے اس سے بھی دگنا لیا جائے گا یعنی سال کے اڑتالیس درہم ہم لیے جائیں گے ہر ہر مہینے کے کتنے درہم بنیں چار درہم تو ذمیوں کے ہر فرد سے اگر خوب مالدار ہے تو سال میں اڑتالیس پھر ہم لیں گے یہ ان کی جو ہم حفاظت وغیرہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ان کی حفاظت وغیرہ کا کام سر انجام دے رہے ہیں بھائی امن و امان ہم نے انہیں فراہم کیا ہے اس چیز کی وجہ سے آپ ان سے کیا لیا جائے گا یہ سالانہ ٹیکس دیا جاتا ہے تو خوب مالدار سے سال میں اڑتالیس ہر فرد سے سمجھ میں آیا بھائی یہ نہیں کہ پورے خاندان پہ اڑتالیس نہیں ہر فرد سے اور آگے بتلائیں گے آپ کو صرف جو بالغ مرد ہیں ان, کا, ان پر آئے گا حقیقت پر عورتوں پر بچوں پر اپاہج پر ان لوگوں پر یہ ایک پیسے نہیں آئیں گے عورت سے نہیں وصول ہوگا جزیہ عورت سے نہیں لیا جائے گا بچوں کا نہیں لیا جائے گا حصہ کا بھائی اور اسی طرح کوئی اپاہج ہے اس سے نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح کوئی فقیر اور محتاج ہے اور کمانے والا نہیں ہے کوئی کام وغیرہ اس کا نہیں ہے اس سے بھی نہیں لیا جائے گا البتہ زندیوں میں سے جو مرد ہیں عاقل بالغ ہیں ان سے لیا جائے گا اور اس میں ہر ایک کی حالت کو دیکھا جائے گا اگر وہ غریب ہے مزدور ہے عمل کرنے والا ہے اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے تو سال میں بارہ دیر ہم لیں گے اور اگر خوشحال ہے ذرا کچھ مال وغیرہ اس کے پاس ہے تو سال میں اس سے کتنے لے لیں گے چوبیس لیں گے اور اگر خوب مالدار ہے تو اسے سال میں اڑتالیس پھر ہم لے لیں گے بھائی دیکھیے بھائی کہتے ہیں جزیت وعلیٰ زر بینی جزیا دو قسم پر ہے جزیت وسول ہی ایک جزیہ وہ ہے جسے مقرر کیا جائے باہمی رضامندی سے اور صلح کے ذریعے باہمی رضامندی اور صلاح کے ذریعے مقرر کیا جائے میں نے بتایا اس کی کوئی مقدار متعین نہیں جتنے پر بھی دونوں فریق راضی ہو جائے خود بتا رہے ہیں صاحب قدوری بھی کہتے ہیں دروبہ ماقو لفاق ہوں تو اس کو مقرر کیا جائے گا اسی اعتبار سے کہ جس پر اتفاق واقع ہو جائے یعنی دونوں فریق اس پر کیا ہو جائیں راضی وزیر اور دوسرا جزیہ جو ہے یب الامام بھی بڑھ گئی کے ابتدا کرتا ہے امام اس کو اس کے رکھنے سے امام اس کو لگاتا ہے امام اس کو رکھتا ہے ان پر مقرر کرتا ہے اذا غلب الامام امام عالقاری جب امام غالب عالیہ کفار پر واقع رحم عالا اور ان کو برقرار رکھتا ہے ان کی املاک پر ان کی جائیدادوں پر انہیں برقرار رکھتا ہے فیضا غنی یہ ظاہر غینائی تو پر مقرر رکھے گا یا مقرر کرے گا عل الغنی الظاهر الغنای غنی کہتے ہیں مالدار کو وہ مالدار الظاهر الغنا جس کی مالداری ظاہر ہو یعنی خوب مالدار ہے۔ پس مقرر کرے گا خوب مالدار جو ہے اس پر فی کل سنتین ہر سال کے اندر ثمانیہ 40 درہمن 48 درہم یاخذ منه فی كل شهر اربع دراهم لے گا اس سے ہر مہینے میں 4 درہم بھی سمجھ میں آیا سال کے اڑتالیس تو ہر مہینے کے چار درہم وتوسط اور متوسط الحال آدمی جو ہے ان میں سے درمیانے درجے کا خوشحال ہے اس پر چوبیس درہم ہے ہر مہینے میں دو درہم وہ عالل فقیر اور جو فقیر ہے موسم اپنے ہاتھ سے کمانے والا یعنی مزدور وغیرہ اور وہ فقیر جو مزدور وغیرہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے اس پر اس نئے عشارتہ درہمن کتنے درہم ہیں اس نئے آشرتا درہمن حمن بارہ دیر ہیں فی شہری در درہمن ہر مہینے میں ایک درہم ہے اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کن پر جزیا مقرر کیا جائے گا اور کن پر مقرر نہیں کیا جائے گا یاد رکھیے ہر کافر پر جزیا مقرر کریں گے جتنے بھی کافر اسلام میں رہتے ہیں ہر ایک سے جزیا لیا جائے گا چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے مجوسی ہو چاہے بد پرست ہو لیکن مرتد ہے کوئی آپ جانتے ہیں مرتد سے جزیہ نہیں لیا جاتا اسلام پہ تھا پھر اسلام کو اس نے چھوڑ دیا اس کو تو تین دن کی مہلت دیں گے کہ اسلام لاؤ یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی اسے قتل کر دیا جائے گا بھائی اسی طرح جو عرب کے مشرقین ہیں بت پرست ہیں بھائی ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا جو عرب کے بت پرست اور مشقین ہیں ان پر بھی جزیا نہیں ان سے بھی دو ہی باتیں کہی جائیں گی یا تو اسلام یا تلوار بھائی سمجھ میں آیا یا تو اسلام قبول کرو یا پھر کیا کرو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ تمہیں قتل کر دیا جائے گا بھائی کیا وجہ ہے یہ عرب کے مشقین کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہے ہجمی مشقین ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ان سے جزیا لے لیا جائے گا لیکن عرب کے جو مشرق ہیں یا بت پرست ہیں وجہ یہ مولانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے عربی ہیں بھائی پھر قرآن عربی زبان میں ظاہر ہوا اور قرآن فساحت و بلاغت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے فساحت و بلاغت میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے تو ان لوگوں کی اپنی زبان کے اندر قرآن موجود ہے اس کی فصاحت و بلاغت کو یہ کیا کرتے ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے جد اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں لہٰذا ان کو اب تو جزیہ لے کر بھی زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو کہتے ہیں وسوزاۃ عُلْ کتابی اور مقرر کیا جائے گا جزیہ آہل کتاب پر یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر بل مجوسی اور آتش پرستوں پر وہ عابد الاسانی مین العجمی اوسان جماع وسن کی بت کو کہتے ہیں عابد الاسان بت بود بتوں کے بندے یعنی بت پرست جو ہیں اور جو بت پرست ہیں من العمی عجم میں سے جو اعظمی بت پرست ہیں بھائی ولابان عربی اور جو عربی بت پرست ہیں ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا ولا علمرتینہ اور نہ ہی مرتد جو ہیں ان پر جزیہ مقرر ہوگا ولا جزا عالم راطی ولا صبی ولا الا فقیر غیر ملین اور جزیہ نہیں ہوگا کسی عورت پر اور نہ کسی بچے پر اور نہ زمین کہتے ہیں اپاہج پر اپاہج بھائی اور نہ ہی کسی اپاہج پر ولا علا فقیر ان غیر معتمل اور نہ اس فقیر شخص پر غیر معتمل جو کمانے والا نہیں ہے بھائی ولا اللہ روحبان الدین لا يخالطون نا تھا جمع ہے راہب کی راہب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو پادری وغیرہ ہیں گوشہ نشین بھائی گوشہ نشین لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں بھائی ہر وقت کہتے ہیں ہم بس عبادت میں مصروف ہیں سمجھ میں آیا تو یہ جو گوشہ نشین ان کے پادری وغیرہ ہیں لوگوں سے نہیں ملتے جلتے ان سے بھی جزیا نہیں لیا جائے گا بھائی سمجھ میں دیکھو بھائی اسلام کی عظمت دیکھو ان کے علماء کی بھی قدر کر رہے ہیں بھائی کہ جو ان کے گوشہ نشین اور تاریخ الد تاریخنیا لوگ ہیں دنیا کو چھوڑے ہوئے ان سے جزیا بھی نہیں لیا جائے گا تو کہتے ہیں ولا الرحمان اللہ خالصون تھا اور نہ ان راہبوں پر جو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں جو لوگوں سے اختلاط نہیں کرتے ومن اسلم اچھا بھائی ایک آدمی تھا اس پر جزیہ تھا کیونکہ وہ کافر تھا پھر وہ اسلام لے آیا تو کیا اب بھی جزیہ لیں گے کہتے ہیں نہیں بھائی اب کیوں جزیہ لیں گے اب مسلمان ہو گیا تو جزیہ اس سے طاقت ہو گیا اسی طرح یاد رکھیے ایک آدمی پر جزیا تھا ایک سال تک آ, سال پر آ, کے گزرنے پر وصول کیا جانا تھا جزیہ وصول لی کیا گیا یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا اب اس پر کتنے جزیہ آنے چاہیے دو آنے چاہیے لیکن کہتے ہیں جزیوں میں تداخل ہو جائے گا ایک جزیا دوسرے جزے میں داخل ہو گیا اب صرف ایک ہی ادا کرے گا تو دونوں ادا ہو جائیں گے تو دونوں سالوں کا الگ الگ جزیا نہیں لیں گے بلکہ ایک ہی ادا کرے گا تو اسی طرح تین چار پانچ جتنے بھی سال گئے جزیا نہیں لیا تو ان میں تداخل ہوتا جائے گا جتنے بھی سال ہیں ان کا ایک ہی جزیا ادا کرے گا اور سارے جزیے کیا ہو جائیں گے ادا ہو جائیں گے ہر سال کا الگ نہیں تو کہتے ہیں ومن اسلم والے ہی جزیات ان ساختان ہو جو مسلمان ہوا اور اس پر جزیا تھا تو جزیا اس سے تاخب ہو جائے گا وہ اور اگر ذمی پر جمع ہو گئے دو سال ہاؤل کہتے ہیں سال سال کا گزرنا اور اگر جمع ہوئے اس پر دو سال بھائی تداخلت الجیا تان تو دونوں جزیوں میں کیا ہوگا تداخل ہوگا دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے ایک ہی جزیا یعنی لیا جائے گا خال احل خلان کا مانا سال کا گزرنا بھائی جس پر جمع ہو گئے دو سال کا گزر رہے ہیں دو سال گزرے اور جزیہ اسے نہیں لیا گیا تھا ولا الحداث احداث آتی ہوں ولا کنی سدین آگے بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی یہ جو ہمارے دارالاسلام کے اندر جو یہودی عیسائی وغیرہ رہتے ہیں ان کو نئے نئے گرجے نئے نئے عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں جو پہلے سے قائم ہیں وہ اگر گر جائیں یا خراب ہو جائیں انہیں کی تعمیر کر سکتے ہیں لیکن نئے نئے گرجے بنانے کی اجازت ملے نہیں, ملے نہیں ہوگی تو کہتے ہیں ولا احدا کو بھی آتی ہوں ولا کنیسا ستارسلام بیاہ کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت گاہ کو گرجے کو کنیسا کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت گاہ کو احداس کا مانا ہے نیا بنانا نیا جدی ولاز احداس بھی آتی ولا, ولا کنیسین اور جائز نہیں ہے نئے گرجے اور نئے عبادت خانے یہودیوں کے بنانا فی دار الاسلام کس میں ہیں الاسلام میں وہ ادن ہدامتل بیا اولکن اس القدیم جمع ہے بیاہ کی کنا جمع ہے کنیسہ کی اور جب گرج ہیں ان کے گرجے یا ان کے عبادت خانے جو القدیم پرانے تھے ہاتھ او ہاتھ اسی کو لوٹا لیں گے یعنی اسی کو پھر کیا کر لیں گے بنا بنا لیں انہیں کو پھر سکتے ہیں نہیں نہیں بنا سکتے وہی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی یہ جو ذمہ ہیں یاد رکھنا ان کو مسلمانوں کی طرح ہم نہیں رہنے دیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کون ذمہ ہے کون مسلمان ہے بلکہ ان کو مسلمانوں سے ممتاز رہنا ہوگا الگ بھائی جیسی کسی کی نظر پڑے وہ فوراً پہچان لے گئی کہ یہ مسلمان ہے یا ذمہ ہے بھائی سمجھ میں آیا تو ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں سے الگ ہو کر رہے ہیں پہچان اپنی نشانیاں رکھیں جسے پتہ لگ جائے مسلمانوں جیسا لباس اور وضاقتہ بنانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی بھائی سمجھ میں دیکھ کے آگے ذکر کر رہے ہیں ذمہ تھی اور پابند کیا جائے گا اہل ذمہ کو یعنی ذمیوں کو بوزیوں سے ممتاز ہونے کے پر مسلمانوں سے ممتاز ہونے کا پابند کیا جائے گا کہتے ہیں لباس اور وضا قطع کو جو مسلمانوں سے ممتاز ہوں گے ممتاز ہونے پر پابند کیا جائے گا فیزیم ان کے لباس اور وضاخطہ کے اندر وہ مرا کی اور ان کی سواریوں میں وہ سروج سورجہین اور ان کی زینوں میں بھئی بھئی گھوڑے پر زین ڈالتے ہیں بھئی سمجھ ہے سواریوں بھی ممتاز ہوں گی علامت ہوگی پتہ لگے گا بھئی بھائی اس سواری کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے یہ کس کی سواری ہے ذمہ کی سواری ہے اسی طرح گھوڑے پر زین وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تو یاد رکھیے زین کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے ایسی زین مقرر کریں گے ہم ان کے لیے کہ پتہ لگ جائے یہ کس کی زین ہے یہ ذمہ کا ہاں گھوڑے پر تو بیٹھنے نہیں دیں گے ان کو گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی مثلا خچر وغیرہ اس پر زین ڈالتے ہیں تو اس پر زین کیا ہوگی ممتاز ہونی چاہیے عام مسلمانوں جیسے زین ڈالنے کی اجازت نہیں سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فیزی یہ ان کے لباس کے اندر و مرا کے بھیم اور ان کی سواریوں میں وہ سروج اہم اور ان کی جو زین ہے اس میں کلانی سہیم اور ان کی جو ٹوپیاں ہیں کلان جمع ہے قلنسو کی قلنسو ٹوپی کو کہتے ہیں بھائی عام مسلمانوں کی طرح یہ ٹوپی نہیں پہن سکتے بھائی بلکہ ان کو پابند کیا جائے گا کہ ٹوپی بھی ان کی الگ ہو کوئی نشانی لگی ہو پتہ لگے یہ ذمہ ہے بھائی ولاب اللہ اور یہ گھوڑے پر سوار گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے ولاخا اور یہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے اسلحہ اٹھا کر چلنا ان کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی سمجھ میں آیا یعنی ان کو مسلمانوں کی طرح آزادی سے ہم نہیں چھوڑیں گے جیسے مرضی رہیں بھائی سمجھ میں آیا ہاں کچھ نہ کچھ تھوڑا یہ تنگی ان, ان, ان, ان, ان, ان پر کی جائے گی کہ بھائی اپنا خلیہ الگ رکھو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ کون ہے ذی ہے اپنی سواری الگ رکھو گھوڑے پر اعلی سواری پر تمہیں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح اسلحہ وغیرہ اٹھا کر تمہیں چلنے کی اجازت نہیں ہے بھائی وہ تنازی اوقات مسلمان اچھا یہاں سے کچھ جرائم بتلا رہے ہیں ان کے بھائی ان میں سے اگر کوئی کوئی جرم کر لیتا ہے مسن ان میں سے وہ انکار کر دیتا ہے میں تو جزیا نہیں دوں گا یا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے یا کسی مسلمان عورت سے زنا کر لیتا ہے تو کیا وہ جو عہد ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کیا معاہدہ بھائی کہ تمہاری جان اور مال محفوظ ہیں کیا وہ معاہدہ چوٹ جائے گا اس کا کو خون کرنا جائز ہو جائے گا اس کا مال لے لینا جائز ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی اگر ایسے جرائم کرے ان جرائم کی وجہ سے وہ معاہدہ نہیں چوٹتا ہاں جرم کی سزا دی جائے گی لیکن اس کی وجہ سے فورا ہی ہم کہیں معاہدہ ختم تم ذمہ تھے ہمارے اوپر تمہاری ذمہ داری تھی کہ قتل کریں گے نہیں اس طرح نہیں بھائی معاہدہ اس سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ ہاں جرم جس کی کا ہے جرم کی سزا تو دی جائے گی اس کے مطابق تھی اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی کیا, کیا جائے گا کے ساتھ قتل کیا جائے گا لیکن وہ معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے قتل نہیں وہ معاہدہ نہیں ٹوٹا بھائی ہاں اگر یہ دارل ہر چلا گیا اب ٹوٹ گیا معاہدہ بھائی کیا ہو گیا معاہدہ ٹوٹ گیا اب ذمہ نہ رہا اب ہر بھی بن گیا تا. سمجھ میں آیا اور اب اس کا خون کرنا مباح ہوا تو کہتے ہیں وہ منیم تنامین الزیہ تھی اور جو کوئی ان میں سے باز رہا جزیہ دینے سے اور قتل مسلم یا جس نے اس میں سے ان میں سے مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیا اور سب نبیٰ علیہ السلام یا جس نے گالی دی یعنی برا بھلا کہا حو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ذنا بھی ہے اس نے زنا کیا کسی مسلمان عورت سے لم یم تخص تو اس کا آحد اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹے گا ہاں جرم کی سزا دیں گے لیکن معاہدہ نہیں جی جرم ہے معاہدے ذمہ یعنی کہ ٹوٹ گیا او على یا کسی جگہ پر یہ غالب آ جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جنگ کرتے تو اب معاہدہ ٹوٹ گیا سارے ضمی کیا ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو بس پوائنسہ ٹوٹ گیا اب سارے مباحق دم ہو گئے ان کو قتل کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں اویبو علام و ذین یا وہ غالب آ جاتے ہیں کسی جگہ پر فیوح رپونا ناپس ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں وہ عدت دل مسلم ہو اب مرتد کے احکام بیان ہو رہے ہیں یاد رکھیے جب کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو تین دن کی مہلت دی جائے گی تین دن تک جیل میں ڈالیں گے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ اگر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض ہے آپ کے دل کے اندر اسے پیش کرو ہم اس کا جواب دیں گے آپ کی تسلی کروا دیں گے لیکن غیر اسلام پر اب آپ کو چھوڑے آ, چھوڑنے کی اجازت ہے. نہیں دین کو آپ نے سمجھ لیا ہے ایک شخص جب دین اسلام دین اسلام پر تھا دین کو اس نے سمجھ لیا دین کی خیر اور برکات اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں پھر وہ دین کو چھوڑ رہا ہے معلوم ہوا ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے لہذا اس کو اب زندہ رہنے کی اجازت ہے. نہیں ہوگی کہتے ہیں بھائی ادھر دل مسلموں عالب اسلامی اور جب مرتد ہو جائے کوئی مسلمان اسلام سے اور رضا علیہ تو پھر اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے بھائی مسلمان ہو جاؤ دعوت دیں گے دعوت و تبلیغ بھائی فن کانت لہو شبھ اگر اس کا کوئی شبہ تھا یعنی اس کے دل میں کوئی اعتراض وغیرہ تھا کہ بھائی یہ کیوں ہے اسلام میں یہ کیوں ہے تو کو شفا لہو تو کھولا جائے گا اس کے لیے اس شعبے کو یعنی اس شبے کو دور کیا جائے گا علماء کیا کریں گے اس کو جواب دیں گے بھائی سمجھ میں آیا ہر شعبے کا بہترین بلکہ بے شمار جوابات علما نے دیے ہیں وہ کو تسلی ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا بھائی شبات کو دور کیا جائے گا وَيُحْبَتُ اور اسے قید کیا جائے گا تین دن تک فہم اسلامہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اچھی بات ہے وہ ورنہ اسے کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اچھا بھائی یہ ایک شخص تھا مرتد ہو گیا مرتد ہونے کے بعد اب ہونا یہ چاہیے تھا ہم اسے قید میں ڈالتے تین دن محلت دیتے اور پھر اسلام پیش کرتے اس کے شبہ کا جواب دیتے اور پھر بھی وہ اسلام نہ لاتا تو تین دن بعد کیا کر دیا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا بھائی لیکن اس سے پہلے ایک اور مسلمان ہے جب یہ مرتد ہوا اس نے اس کو قتل کر دیا تو کہتے ہیں یاد رکھیے اس مسلمان نے پورا کیا اس کو اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس پر نہ تو احساس ہے اور نہ دیت ہے احساس اور دیت وغیرہ اس پر نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی مسلمان نے اسے قتل کیا نہ تو اس پر احساس ہے اور اسے احساس بھی لیا جائے گا اور دیت وغیرہ بھی نہیں <تصف> کیونکہ جب جب وہ کافر ہو گیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو وہ مباخد دم ہو چکا تھا اس کا خون جائز ہو چکا تھا یہ تو ہم تین دن کی اسے مہلت دے رہے ہیں کہ پھر سوچ لو بھئی واپس آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے ورنہ وہ مرتد ہوتے ہی کیا ہو چکا ہے مباخد دم ہو چکا ہے تو کہتے ہیں پینخت القاتل قبل عارض اسلامی پسر اس مرتب کو قتل کر دیا کسی قاتل نے اسلام پیش کرنے سے پہلے ہی قبل عارضل اسلامی علیہ اس پر اسلام پیش کرنے سے پہلے ہی پوری لَهُ کا تو اس کے لیے ایسا کرنا مقروع ہے وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ اور قاتل پر کچھ بھی نہیں ہے نہ تو قصاص ہے اور نہ دیت ہے بھائی وہ امر بھائی یہ تو مرد کا حکم تھا اسے تین دن قید کریں گے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا عورت کا کیا حکم ہے کوئی عورت مرتدہ ہو گئی کہتے ہیں بھئی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا ہاں اس کو جیل میں ڈال دیں گے اور اسے دعوت دیں گے کہ بھئی پھر اسلام کی طرف آ جاؤ نہیں تو ہمیشہ جیل میں پڑی رہے گی یہاں تک کہ پھر مسلمان ہو جائے اگر نہیں ہوتی تو جیل ہی میں رکھیں گے اسے ہمیشہ کہتے ہیں وہ عمل مرحت ازر تت اور باقی عورت جب مرتد ہو جائے فلا و تلو سے قطر نہیں کیا جائے گا بلاکن لیکن اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے یہاں سے اب مرتد کا حکم بیان کر رہے ہیں اس کی مال وغیرہ کا حکم کیا حکم ہے یاد رکھیے جب کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہوتے ہی اس کی ملکیت اپنے اموال سے ختم ہو گئی جو چیز جو جو مال تھا اس کا گاڑیاں لیکن اس کی ملکیت پکی پکی موقوف طریقے پر ظاہر ہوئی ہے یعنی اگر یہ پھر مسلمان ہو گیا تو پھر اسے ملکیت حاصل ہو جائے گی سمجھ میں آیا اور اگر پھر مسلمان نہ ہوا پھر تو یہ قتل کر دیا جائے گا اور وہ سارا پھر کیا ہو؟ کس کو مل جائے گا وارثوں کو مل جائے گا اور اگر یہ مرتد ہو کر بھاگ کر کہاں چلا گیا دار الحرف چلا گیا تو یاد رکھیے تو ابھی بھی مولانا اس کی ملکیت موقف ہے کیونکہ امید ہے یہ شاید پھر مسلمان ہو کر واپس آ جائے لیکن پھر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ شخص کہاں جا چکا دارالحرب جا چکا مرتد ہو کر بس جب قاضی فیصلہ کرے گا تو اب سمجھا جائے گا یہ ارتدا یاد رکھو یہ موت کی طرح ہے کس کے حکم میں ہے موت کے حکم میں ہے لہذا موت والے احکامات آ جائیں گے اور موت کی صورت میں جب کوئی شخص مر جائے تو اس کا مال کس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے وارثوں کی طرف لہذا اب جب جب دار الحرف چلا گیا تھا ابھی بھی امکان تھا ابھی بھی ہم نے اس پر مرنے کا حکم نہیں لگایا تھا اس کے وارثوں کے حوالے مال نہیں کیا تھا لیکن جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو اب قاضی کے فیصلے کے بعد اب موت کا حکم لگا دیا جائے گا اور اس کا مال کس کی طرح منتقل ہو جائے گا اس کے وارثوں کی طرف سورج سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں بھائی اضول مرتد یان اموال ہی بے ہی اور زائد ہو جاتی ہے مرتد کی ملکیت اور اس کے مالوں سے بے ہی اس کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے اور کس طریقے پر زائل ہوتی ہے زوالم مران مران کا معنی محفوظ طریقے پر یعنی موقوف طریقے پر مراد ہے موقوف پہ زوالم مران ایسا زائد ہونا جو موقوف طریقے پر ہو فہن اسلامہ بس اگر یہ مسلمان ہو گیا عادت حالها تو لوٹ آئیں گی اس کی املاق اپنی حالت کی طرف یعنی پھر اس کی ملکیتیں بن جائیں گی وہ ان ماتا اعلیٰ ہی اور اگر یہ مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا اس مرکز ہونے کی حالت میں ان سا کالا مختص بہوفی حال اسلامی علاور مسلمینہ تو منتقل ہو جائے گا وہ جو اس نے کمایا تھا اسلام کی حالت میں کدھر منتقل ہوگا غنیمت ہوگی وہ کیا ہوگا مال غنیمت ہوگا بھائی تم بیس المال میں جمع کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا مرتد اگر یہ بھاگ کر چلا گیا دار مرتد ہو کر وہ ہا کام الاکل اور حاکم نے بھی فیصلہ کر دیا اس کے دار سے ملحق ہونے کا دار چلے جانے کا ہات مدبر ہات اولادی تو آزاد ہو جائیں گے اس کے سارے مدبر اور اس کے ساری امے والد جو ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی آزاد ہو جائیں گی حلطون حلو حلولن کا مانا ہوتا ہے ادائیگی کا وقت ہونا بھئی اس پر دیون تھے مثلاً کچھ دیون تو فوری ادائیگی والے ہوتے ہیں وہ تو فوری ادا کیے جاتے ہیں کچھ میں مدت متعین ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو جن دیون میں مدت بھی مقرر ہو فوری ان کی ادائیگی کی جاتی ہے ان کا ادائیگی کا وقت ہو جاتا ہے ایک آدمی مر گیا بھائی اس نے کسی سے گاڑی خریدی تھی اور اس گاڑی کے پانچ لاکھ روپے اس نے دو سال بعد ادا کرنے ہیں لیکن یہ آج ہی مر گیا جیسے ہی مرا بھائی اب وہ دو سال بعد نہیں ادائیگی ہوگی بلکہ فوری ادائیگی اب کرنا پڑے گی لہذا اب یہ مر گیا تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے اور پھر وہ سارے دیون وغیرہ کیا کیے جائیں گے ادا کیے جائیں گے اب وہ دو سال والی مدت نہیں پڑ تو اسی طرح مرتد کے اندر بھی ہے مرتد نے بھی کچھ دیون دینے تھے لیکن ان کی مدت متعین تھی لیکن جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب فوراً ان دیون کی ادائیگی کا وقت ہو گیا کیونکہ گویا یہ مر چکا ہے اور مرتے ہی دیون کو فوراً کیا کرنا پڑتا ہے ادا کرنا پڑتا ہے تو لہذا اب ادا کیے جائیں گے اس کے مال میں سے تو کہتے ہیں ہوا اس کے سارے مدبر اور ساری امر والا جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے اور ادائیگی کا وقت ہو جائے گا ان سارے دیون کا جو اس شخص پر تھے ون تقلا مکت مکت سب اسلامی علاوہ اور منتقل ہو جائے گا وہ جو اس نے کمایا تھا اسلام کی حالت میں کیونکہ مرنے کا حکم لگ گیا تو یہی مال مال بات OK er... بیان کر رہے ہیں اسلام کے حال میں کم آیا تھا وہ سارا منتقل ہو جائے گا ان کی طرف یاد رکھیے کچھ مال اس نے اسلام میں کم آیا تھا اور کچھ بھی اسلام کی حالت میں اس پر آئے تھے اور کچھ مال اس نے مرتد ہونے کی حالت میں کمایا ہے اور کچھ دیون بھی مرتد ہونے کی حالت میں اس پر آئے ہیں تو کہتے ہیں جس حالت میں دین آیا تھا اسی حالت کی کمائی سے اس کی ادائیگی کی جائے گی اگر دین اس پر اسلام کی حالت میں آیا تھا تو اسلام کی حالت میں جو اس نے کمایا ہے اس سے کیا کی جائے گی اس کی ادائیگی کی جائے گی اور اگر دین اس پر مرتد ہونے کے بعد آیا ہے تو مرتد ہونے کے بعد جو اس نے کمایا ہے اس کے ذریعے کیا کی جائے گی کی جائے گی کہتے ہیں فی ہال اسلامی تو ادا کیے جائیں گے وہ دیون جو اس کو لازم ہوئے ہیں فی حال اسلامی کس اس حال میں اسلام کی حالت میں لازم ہوئے ہیں ان کو ان جوون کو ادا کیا جائے گا بھی مقتصبہ اس مال میں سے جس کو اس نے کمایا تھا فی حال اسلامی اسلام کی حالت میں وہ ما لما مینی اور وہ جو اس کو لازم ہوئے ہیں مرتض ہونے کی حالت میں حال ان کو ادا کیا جائے گا مرتد ہونے کی حالت میں اس نے کیا کیا ہے؟ محب کمایا محب ہے جو اس مرتض ہونے کی حالت میں ہے وہ ماں براہو اوشتراہ بھائی یہ جو شخص مرتض ہوا اس نے کئی عقد بھی کیے تھے کہتے ہیں بھائی یاد رکھو یہ جتنے عاقد اس نے کر لیے وہ سارے عاقد بھی موقوف رہیں گے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے بیچی ہے مرتد ہونے کے بعد تو یہ سارے عاقد کیا ہیں موقوف ہیں اگر یہ مسلمان ہو گیا پھر تو یہ سارے عاقد صحیح ہو جائیں گے اور اگر یہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا یا دارالحرف چلا گیا تو سارے عاقد کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے کہتے ہیں وما بارہ اور وہ جو چیز جو اس نے بیچی ہے اوش تراہو یا جسے اس نے خریدا ہے او تصرفا ہی مینم والی ہی یا جو اس نے تصرف کیا اپنے مالوں کے اندر بھی حال ردی ہی مرتد ہونے کی حالت میں موقوف ان یہ سارے کیا ہیں تصرفات موقوف ہیں فإن آگر یہ مسلمان ہو گیا، تو اس سارے رقوط صحیح ہو جائیں گے خود الحرب اور اگر یہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا عقود باطل ہو جائیں گے مرتدو اچھا بھائی یہ مرتد ہو کر ایک شخص چلا گیا تھا تو پھر بعد میں وہ مسلمان ہو کر واپس آ جاتا ہے تو کیا اس کا مال اس کو دیا جائے گا کہتے ہیں بھائی یاد رکھو اس اس کے جو مال تھا وہ ہم تو, تو ہمیں ورثہ کو دے دیا اس میں سے جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ تو دوبارہ ایک تو مل نہیں سکتا یا جو چیزیں انہوں نے بیچ کی ہے وہ تو واپس نہیں مل سکتی ہاں اگر کوئی چیز دیا ہی ابھی بھی اسی طرح وارثوں کے ہاتھوں میں ہے جو اس کی تھی تو وہ ان سے لے لیا جائے گا کیا, کیا جائے گا اس <مازلت> کا مکان تھا ابھی بھی وہ اسی طرح ان کے قبضے میں موجود ہے انہوں نے بیچا وغیرہ نہیں اس کی گاڑی تھی بیچی نہیں بھائی اور اسی طرح کوئی چیزیں تھیں جو, جو چیزیں اسی طرح ابھی موجود ہیں وہ جبکہ یہ مسلمان ہو کر واپس آ جائے تو کہتے ہیں میں ناج المرت دوباد الف میں اسلامی مسلمان بس اگر لوٹ آیا مرتب بعد اس کے لیے جبکہ حکم لگا دیا گیا تھا اس کے دار باد الف لاق ہی اس کے ملحق ہونے کے حکم کے بعد کوئی لوٹ آتا ہے الا الاسلام دار اسلام دارال کی طرح مسلمان مسلمان ہو کر فما وجہ ہی, ہی, ہی پر جو کچھ یہ پائے اپنے وارثوں کے قبضے میں اپنے مال میں سے بے آئینی ہی یعنی این اسی مال کو پالے آخ تو کیا کر لے گا اسے لے لے گا یہ تو مرتد کا حکم تھا کہ اس کے تصرفات موقوف رہتے ہیں اور اگر وہ پھر مسلمان ہو جائے تو نافذ ہو جائیں گے اگر وہ مر جائے یا دارالحرف چلا جائے تو باطل ہو جائیں گے اور اگر پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آ جائے تو جو چیز جس طرح موجود ہے اسی طرح اس کو وہ واپس لے سکتا ہے اور مرتدہ عورت جو ہے وہ تصرفات کرتی ہے اسے تو ہم نے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا ہے کہتے ہیں ہاں اس کے تصرفات اپنے مال میں صحیح ہیں وہ جو بےوشیرا وغیرہ کرتی ہے وہ صحیح ہے وہ نافذ ہوں گے کہتے ہیں بول مرتدہ تو اضا تصرفات بھی مالی ہا اور مرتد عورت نے جو تصرف کیا اپنے مال کے اندر فی حال دتیہ اپنے مرتد ہونے کی حالت میں زیادہ تصرف ہوا تو اس کا تصرف کرنا جائز ہے وَنَصَارَ بَنِي تغلب, مِنَا زِعْفُمَا مِنَ مِنَ <الزَّكَاتِ> بلی تغلب بھئی قبیلہ تھا عیسائیوں کا عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا بھائی روم کے قریب تھے بھائی انگریزوں کی طرف کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھائی عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں یہ مسلمانوں گئے بھائی اور ان کو کہا کہ جزیا ادا کرو تو یہ کہنے لگے بھائی ہم بڑی شان و شوقت والے لوگ ہیں جزیا دینا یہ تو ہماری عزت کے خلاف ہے سمجھ میں آیا ٹیکس دینا دوسرے کو بھائی یہ تو ہماری کیا ہے اسے ساری عزت خراب ہو جائے گی بھائی ہم جزیا نہیں دیں گے آپ کو کبھی بھی ہاں اگر مسلمانوں سے تم زکات لیتے ہو ہم سے بھی زکات لے لو ہم مسلمانوں سے دگنی زکوات دے دیں گے لیکن ہم دیں گے زکوٰۃ دیں گے جزیہ نہیں دیں گے جزیہ کے نام سے چنانچہ ان پر دگنی زکوات مقرر کر دی گئی لیکن حلتم چنانچہ حلتم رضی نے دگنی زکوات مقرر کی اور فرمایا یہ ہے جزیہ ہی تم اس کو جو مرضی نام دے دو چاہے زکوات کہو یا نہ کہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہے تو کیا جزیہ ہے تو لہذا ان سے اب وہ دگنی زکات لی جائے یعنی جو زکات بنتی ہے جتنی مال کے اندر اس سے دگنا جزیہ ان سے لیا جائے گا اس زکات کے حساب سے اور نیز جزیہ میں تو آپ نے پڑھا کہ عورتوں اور بچوں سے نہیں لیا جاتا لیکن زکوٰۃ آپ جانتے ہیں وہ عورت کے مال میں سے بھی لی جاتی ہے لہذا اب جزیہ یہ جو زکوات ہے یہ ان کی عورتوں سے بھی وصول کی جائے گی بھائی یہ جو جزیہ ہے زکات سے دگنا مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی ہاں بچوں سے نہیں وصول ہوگا بھائی کیونکہ بچوں پر زکات نہیں تو کہتے ہیں وہ نسوارہ بنی تغلبہ اور بنی تغلب قبیلے کے جو عیسائی ہیں نسوارا جمع ہے نصرانی کی بھائی یہ عیسائی کو کہتے ہیں اور قبیلہ تغلب کے جو بنی تغلب کے جو عیسائی ہیں یو قزم والی لیا جائے گا ان کے مالوں میں سے ذی رف مایو خزمسلم زکاتی دگنا اس سے وہ جو لیا جاتا ہے مسلمانوں سے یعنی کہ زکت بھائی جتنی یعنی زکوٰۃ لی جاتی ہے جس حساب سے اسی طرح ان سے بھی لیا جائے گا لیکن دگنا لیا جائے گا وہی قدم اور ان کی عورتوں سے بھی لیا جائے گا بلائی و قدم سے نہیں اور ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا بچوں سے نہیں لیا جائے گا بھائی وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْخِرَاجِ اچھا بھئی یہاں سے آگے یہ بتلا رہے ہیں بھئی امام کے پاس بہت سے مال امام اکٹھے کرتا ہے خیراج امام اکٹھا کرتا ہے بنی تغلب سے انہوں نے وہ جو جزیہ لیا مثلا وہ اکٹھا کر لیا جنگ والوں سے جو بعض اہل, اہل حرب حربیوں نے بعض نے کوئی حدیع وغیرہ بادشاہ کی خدمت نے سلطان امیر کی خدمت میں بھیج دیئے اسی طرح بھائی جزیہ وغیرہ ہے ان کا کیا کیا جائے گا ان کو کیسے خرچ کیا جائے گا کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کی اور مملکت مملکت اسلامیہ کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا تو کہتے ہیں وماں جباہ جبا کے مانے اکٹھا کرنا وما جبا خراجی اور وہ جو اکٹھا کر لے جمع کر لے امام خراج میں سے وماحل امامی اور بني تغلب کی اموال میں سے وما اور وہ جو بھیجے ہیں جنگ والوں اہل حرب نے امام کی طرف ول تو اور اسی طرح جزیہ جو ہے یو سرفی مسالمسلم ان کو ختم کیا جائے گا مسلمانوں کی مصحتوں کے کاموں میں فیوس دن بس اس کے ذریعے بند کیا جائے گا سرحدوں کو کے معنی بند کرنا اور سغور جمع ہے سغر ان کی سغرون سغر کہتے ہیں سرحد کو گئی سرحدوں کو بند کریں گے جس طرح سے دشمن کے خطرے کا حملے کا خطرہ ہے ان کو کیا کر دیا جائے گا بند کیا جائے گا وطو بنل قناصر جسور کناصر جمع ہے قنطارا کی جسور جمع ہے جسر, جمع ہے جسر کی کنتارا اور جسر دونوں یہ پل کو کہتے ہیں بھائی پانی کے اوپر جو پل بنایا جاتا ہے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں کنتارا بھی اور جسر بھی کہتے ہیں البتہ فرق یہ ہے کنتارا وہ پل ہے جو مستقل لگا ہوا ہے اور جسر وہ پل ہے جسے عارضی طور پر بنا لیا جاتا ہے اور پھر وقت آنے پر ہٹا بھی دیا جاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی مطلب کشتیوں وغیرہ کی مدد سے پل بنا لیتے ہیں پھر بعد میں وقت آنے پر ہٹا دیتے ہیں تو ایک ہے پل ایک ہے عارضی پل دائمی پل کو کیا کہتے ہیں کنترا اور عارضی کو جسر کہتے ہیں یا بات کہتے ہیں کنترا وہ پل ہے جو گولائی کی شکل میں ہوتا ہے نیچے کی طرف سے اور جسر سیدھا پل ہے ایک سیدھا پل بنا ہوتا ہے ایک نچلی جانب سے گول گول کھانے سے بنے ہوتے ہیں بھائی اس کے وہ جو بلائی کے اندر جس کے خانے بنے ہوئے ہیں وہ نصف دائرے کی شکل میں اس کو کہتے ہیں کنتارا اور دوسرے پل کو کیا کہتے ہیں جسر کہتے ہیں تو بازو نے یہ فرق کیا بھائی وسو نل قناطر اور تعمیر کیے جائیں گے اس کے ذریعے قناطر اور یعنی دائمی پل اور عارضی پل وہ تعمیر ہو فضاط اچھا بھائی اور اسی میں سے وظیف ادا کیے جائیں گے مسلمانوں کے جو قاضی ہیں ان کو تنخواہ وغیرہ دینا پڑے گی بھائی وہ بھی اس میں سے ادائیگی کی جائے گی اسی طرح بھائی جو یہ جو خراج جزیہ وغیرہ اکٹھا کرنا ہے بھائی اس کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کرنا پڑے گا ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی اسی طرح مسلمانوں کے علما ہیں مدرس ہیں مفتی ہیں ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی تو کہتے ہیں وہی عامن ہوں قزات المسلمینہ اور دیا جائے گا اس میں سے مسلمانوں کے قاضیوں کو فزات جمع ہے قاضی کی مسلمانوں کے قاضیوں کو وہ اور ان کے جو مسلمانوں کے جو عامل ہیں یعنی یہ جو مال وغیرہ اکٹھا کرنے پر مقرر ہیں یا زکات اکٹھا کرنے پر مقرر ہیں وہ علما اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں میں نے بتایا علماء مفتی مدرس سب کو دیا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا یہ علماء مفتی مدرس ان لوگوں کو تنخواہیں دینا یہ مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو کیا کرے ان کو تنخواہیں دیں تاکہ یہ دین کا کام اطمینان سے کر سکیں بھائی تو ان کو دیا جائے گا ما اتنا مال یکسی ہم جو ان کے لیے کافی ہو جسے اچھے طریقے سے کیا کر سکیں گزر بسر کر سکیں وَيُدْفَعُ مِنْهُ فروم الْمُقَاتِلَةِ المقاتلتیم <وَزَرَارِهِم> اور دیا جائے گا اسی میں سے مقاتلہ کہتے ہیں قتال کرنے والے لڑنے والے یعنی مجاہدین وہ زراری اور زراری جمع ہے ذریت کی اولاد کو کہتے ہیں بھائی مجاہدین اور ان کی جو اولاد ہیں ان کو بھی اسی میں سے خرچے دیے جائیں گے سمجھ میں آپ یعنی یوں کہ فوجیوں کو فوج اور وغیرہ جو ہے اور ان کی جو اولاد ہیں گھر وغیرہ ان کو بھی اس میں سے خرچہ دیا جائے گا وہ اضافہ مسلمین اعلیٰ بلدین و خراج اچھا آگے بھئی باغیوں کے احکام بیان کرنے لگے ہیں کس کے احکام آمد. باغیوں کے احکام بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں بھائی اگر کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور امیر کی اطاعت سے نکل گئے اس کا انکار کر دیا تو اب امیر یہ نہیں کہ فوراً ان پر حملہ کرے اور ان سب کو قتل کر دے بلکہ امیر لشکر بھیجے گا اور وہ ان کو پھر دعوت دیں گے بھائی کہ واپس آ جاؤ ان کے کوئی اشکالات وغیرہ ہیں ان کے کوئی مسئلے ہیں ان مسائل کو حل کرے گا کیونکہ مسلمانوں کا قتل ویسے جائز نہیں ان کو پھر لوٹنے کا کہے گا ان کی شبہات دور کرے گا اور ان سے لڑائی میں پہل بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ لڑائی شروع کر دیں جب وہ لڑائی شروع کر دیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ بھی لڑائی کی جائے گی حتیٰ یہاں تک کہ ان کی جماعت منتشر ہو جائے بکھر جائے بھائی سمجھنے اتنا ان کو لڑائی یہاں تک کی جائے گی کہ ان کی جماعت بکھر جائے ختم ہو جائے بھائی اگر ان کی کوئی اور بھی جماعت ہے بھائی بھائی ان کے کچھ لوگ زخمی ہو گئے پکڑے گئے وغیرہ ان کے ساتھ کیا کریں گے کہتے ہیں اگر اور بھی جماعت ہے بھائی ان کی کوئی اور جماعت بھی ہے تو اب ان کے زخمیوں کو فوراً قتل کر دیا جائے گا جلدی سے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے یا پھر ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے اگر ان کی اور کوئی ساتھی وغیرہ نہیں ہے پھر تو ان کی جماعت کے ساتھ جنگ ہو چکی ہم نے منتشر کر دیا ختم ہو گئے ان کی قوت ختم ہو چکی ہے اب ان کے زخمیوں کو نہ مارو بھائی بن کے ان کو چھوڑ دو اسی طرح آیا اسی طرح بھائی لڑائی ہوئی ہے ان میں سے کچھ لوگ بھاگ اٹھے بھائی اگر کہ ان کی کوئی اور بھی جگہ پر جماعت موجود ہے پھر تو ان کا بھی پیچھا کرو ان کو نہ چھوڑو یا ان کے ساتھ جا کر پھر ان کی قوت بنیں گے لہٰذا ان کا پیچھا کرو اور ان کو بھی قتل کر دو اور اگر ان کی کوئی اور جماعت نہیں ہے بھائی جی تو ان کی جماعت کو ہم نے منتشر کر دیا ختم ہو گئے بھائی اب ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آیا تو لہٰذا اگر کوئی اور جماعت ان کی ہے تو ان کے زخمیوں کو قتل بھی کریں گے اور بھاگنے والوں کا پیچھا بھی کریں گے اور اگر کوئی اور جماعت نہیں ہے تو ان کے زخمیوں کو قتل بھی نہیں کریں گے اور ان کا پیچھا بھی نہیں کریں گے تو کہتے ہیں وہ عیدا طغلبا طغلبا کا معنی ہے زبردستی قبضہ کرنا وہ عیدا طغلبا من المسمین اعلیٰ بلدین جب زبردستی قبضہ کر لے کسی گروہ نے مسلمانوں میں سے اعلی بل کسی شہر پر مسلمانوں کی ایک جماعت سے زبردستی قبضہ کر لے کسی شہر پر وہ خراج متا امامی اور وہ نکل گئے امام کی اتاز سے اتاش کا انکار کر دیا انہوں نے تو امام ان کو بلائے گا واپس لوٹنے کی طرف جماعت جماعت کے ساتھ کہ کیا پھر کیا کرو تم مسلمانوں کی ساری جماعت کس سے الگ نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ آ کر مل جاؤ وکاش افان شب اور کھولے گا ان کے شبے کو یعنی دور کرے گا ان کے اعتراض کو اگر کوئی اعتراض ہے یا مسئلہ ہے ولا اب دا بال قطعی اور شروع نہیں کرے گا ان کے ساتھ لڑائی کو یہاں تک کہ وہ لڑائی شروع کریں فَإن بس اگر وہ شروع کریں لڑائی جماعت بھائی منتشر ہو جائے ان کی جماعت وہ انسانت لہم فی اور اگر ان کی کوئی اور بھی جماعت ہے وہ جزیزہ تو جلدی سے قتل کر دیا جائے گا ان کے مخمیوں کو اج ہز اعلی عربی میں کہتے ہیں بھائی اج ہزا الا جری مجروح کے زخمی کے زخمی کو جلدی سے موت کے گھاٹ اتار دینا اس کو کیا کہتے ہیں اج ہزا تو کہتے ہیں اج ہزا جریحہم جلدی قتل کر دیا جائے گا ان کے زخمیوں کو وہ ول کا معنی ہے پشت پھیر کر بھاگنا پیچھے پیچھا کیا جائے گا مولیم ان کے پوسٹ کر بھاگنے والوں کا یہ کب ہے جب کوئی ان کی جماعت ہو اِن لَم يَكُن فِيأتٌ اور اگر ان کی اور کوئی جماعت نہیں ہے یہی ایک جماعت تھی اور اس کو ہم نے منتشر کر دیا ہے تو لم یو جز آرم تو پھر ان کے زخمیوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا لم یوس با اور ان کے پوسٹ پھیرنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا لہم زر اور ان کی اولاد کو قید نہیں کیا جائے گا ان کی اولاد کو قید نہیں کیا قصور ان کا ان کی اولاد کا نہیں ہے بھائی تو ان کی اولاد کو قید نہیں کیا جائے گا ولا یق مل مال اور ان کے مال کو تقسیم کے پیچھے ان کے سارے مال پر قبضہ کر کے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے نہیں بھائی نہیں مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا ولابا سب یہی ہوں قابل ہوں اچھا بھائی این لڑائی کے دوران باغیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ایک آدمی کی تلوار ٹوٹ گئی مسلمان جو ادھر امیر کے ساتھ تھے امام کے ساتھ جو تھے ان میں سے ایک ہی تلوار ٹوٹ گئی دوسرے کا نیزا ٹوٹ گیا ایک طرف باغیوں کے نیزے اور تلوار کچھ پڑے ہوئے ملے اسے کیا وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی کیوں نہیں کر سکتا ہے. ان کے ساتھ ان کو لے اور لڑائی میں کیا ہو جائے ساتھ شریک استعمال کر سکتا ہے ہاں مالک نہیں بنے گا لیکن استعمال کر سکتا ہے اور باقی کہتے ہیں ان کا مال وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا پھر کیا کریں بھائی کہتے ہیں ان کا مال امام روک لے قبضہ کر لے اس پر بھائی سارا مال ان کا پر قبضہ کر لے اور پھر ان کو واپس نہیں دے گا اور تقسیم بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں جب وہ توبہ کر لیں گے کہ اب ہم بغاوت سے توبہ کرتے ہیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں ولاقم الحم مال ان اور تقسیم نہیں کیا جائے گا ان کے مال کو ولابا صبئی ولابا صبح قاتل انحصاجل مسلموں نے ہلے ہی اور کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑائی کریں ان کے اسلحے کے ساتھ اگر ضرورت ہو مسلمانوں کو اس کی ویف بس ویخ بس اور بند کر دے گا ایمان ان کے مالوں کو یعنی قبضہ کر کے ان کو روک لے گا ولا یرا علیہ اور ان ان کے مال ان کو واپس نہیں کرے گا ولا یقینا اور تقسیم بھی نہیں کرے گا کیونکہ مسلمانوں کا مال ہے بھائی تھا یا یہاں تک کہ وہ باغی توبہ کر لیں فی الحا تو پھر اس, اس کو ان پر, پر لوٹا دے گا وما جبا مین اللہ دلطی غالب علیہ اچھا بھائی بھائی باغیوں نے اپنی ایک الگ حکومت بنا لی تھی ایک شہر پر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں سے انہوں نے خیراج بھی وصول کرنا شروع کر دیا اور جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا اور زکات بھی وصول کرنا شروع کر دی تھی تو اب کیا حکم ہے جو خیراج یہ لے چکے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے خیراج لے چکے ہیں اوشر لے چکے ہیں تو وہ تو باغیوں نے لیا تھا کیا امیر جب امام جب دوبارہ اس علاقے پر قبضہ کر لے تو دوبارہ خراج لے دوبارہ اوشر لے کہتے ہیں نہیں بھائی دوبارہ خراج اور جزیا وغیرہ دوبارہ نہیں لیے گا امام کہتے ہیں وما جباہ باغی اور وہ جو اکٹھا کیا تھا باغیوں نے مینل بلاد اللہ ان شہروں سے جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا کیا اکٹھا کیا تھا مین الخراج یعنی کہ خراج وشرا اور الخراج والعشر خراج اور لم تو امام اب وہ دوبارہ نہیں لے گا فی ہی اجزاء من ہو اگر وہ باغیوں نے اس کو بھائی اوشر لیا تھا اوشر کو اگر انہوں نے خرچ کیا ہے فی حق اس کے حق میں یعنی جہاں خرچ کرنے کا حق تھا انہی جگہوں پر کیا کیا ہے خرچ کیا ہے آج من تو یہ کافی ہے اس شخص کے لیے او خیز ہو جس سے وہ لیا گیا تھا یعنی اوشر جس سے لیا گیا تھا اس کی طرف سے اوسر ادا ہو گیا زکاط اس کی ادا ہو گئی تو آج کافی ہے من اس شخص کے لیے او خیزامین ہو جس سے وہ اوشر لیا گیا تھا وَإِن لَمْ يَكُونُوا صَرَفُهُ فِي حَقِهِ اور اگر باغیوں نے وہ غشر خرچ نہیں کیا اس کے حق میں یعنی جہاں خرچ کرنے کا حق تھا پھر کہتے ہیں فعالہ اہلی ہی تو یہ اس غشر والوں پر ہے وہ ادا کرنے والوں پر ہے فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعْلَى ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اَن يُعِيدُ ذَلِكَ کہ وہ اس کو دوبارہ لوٹائیں بھائی انہوں نے اوشر وصول تو کر لیا تھا باغیوں نے لیکن اوشر کو کیا کرنا چاہیے تھا مستحق لوگوں کو مال دے وہ زکوۃ دینی چاہیے تھی انہوں نے مستحق کو نہیں دی بلکہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا تو اب امام دوبارہ نہیں لے گا پھر کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی جنہوں نے دیا تھا اوشر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے انہیں چاہیے کہ دوبارہ دے دیں کیونکہ اپنی جگہ پر زکات خرچ نہیں ہوئی انہیں چاہیے کہ دوبارہ دے دیں ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے لہذا امیر دوبارہ نہیں لے سکتا ان سے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ دیں گے تو ٹھیک ہے ان کے ذمے سے زکوت ساخت ہوگی نہیں دیں گے تو انہی کے ذمے پڑی رہے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ تو کہتے ہیں فلم یقون حق ہی اگر انہوں نے اس کو اپنی جگہ پر اپنے حق میں خرچ نہیں کیا فعال آلی ہی تو یہ انہوں ادا کرنے والوں پر ہی ہے مبین اللہ تعالیٰ ان کے اور اللہ کے درمیان کہ, کہ وہ کیا کریں اس کو دوبارہ لوٹا لیں چلیے بس مولانا حقیقت